الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحجه الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا مبارد. رمضان مبارک سے پہلے ایک خاص مضمون موضوع شروع کیا گیا تھا بیچ میں ساوان کے مہینے میں مجھے طویل سفر پیش آیا کہ رمضان مبارک آ تو وہ بیچ میں ناتمام رہ گیا تھا اسی کو اب دوبارہ شروع کرنا ہے اللہ تبارک بتا رہا کو صحیح طور سے بیان کرنے کے بھی توقی قطع فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کے توفیقی قطع موضوع ہے دین کے ایک انتہائی اہم شعبے کا جس کا نام ہے اخلاق پہلے بھی بار بار کر چکا ہوں کہ دین نام ہے پانچ شعبوں یہ پانچ شعبے ہیں جن سے مل کر دین بنتا ہے اور ان پانچوں پر عمل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے ایسا نہیں کہ کسی ایک پر عمل کر لے دوسرے کو چھوڑ دیں پہلا سب سے پہلا ہے عقائد انسان کے عقیدے درست ہونے چاہیے کہ انسان کے عقیدے میں کوئی بات ایسی نہ ہو جو واقع کے خلاف ہو دوسرا شعبہ ہے عبادات عبادتیں درست ہوں نماز روزہ حجکات ذکر سراوت تسبیح وغیرہ عبادت تیسرا حصہ ہے معاملات ماملات. تو دو ہوئے عقائد اور عبادات تیسرے معاملات لین دین کے خرید و فروخت کے معاملات اور دوسرے جو آپس میں ٹرانزیکشن ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں معاملات تیسرا حصہ ہے معاشرت یعنی ہم جب انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارتا ہے اس کے ساتھ رہتا بھی ہے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے گھر والے ہیں اجزا احباب ہیں دوست ہیں پڑوسی ہیں وغیرہ وغیرہ ان کے ساتھ رہن سہن اور خود اپنے رہن سہن کا طریقہ کھائے کیسے پیے کیسے سوئے کیسے وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں معاشرت سے ہیں اور پانچواں شعبہ ہے اخلاق اخلاق انسان کے درست ہونے چاہئیں اللہ جل دلال کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے تو یہ پانچواں شعبہ اخلاق کا ہے ان پانچوں میں سے کسی بھی ایک شعبے کو اگر آپ چھوڑ دیں تو دین کامل نہیں ہوتا مکمل نہیں ہوتا پانچوں پر हमें ضروری ان میں سے کسی کو بھی چھوڑا نہیں جاتا لیکن مشکل یہ آ گئی ہمارے دور میں خاص طور پر کہ لوگوں نے پہلی دو چیزوں کو تو کچھ سمجھا کہ دین ہے عقائد اور عبادات اگتیہ گڑبڑ اس میں بھی بہت ہے لیکن سبز تب دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے عقیدت درست ہونے چاہیے عبادت ہونی لیکن باقی جو تین شعبے ہیں معامات معاشرت اخلاق ان کو گویا دین سے خارجی کر لیا یہ سمجھ کہ گویا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں یہ دنیا داری دنیا کا کام ہے اور اس میں کسی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کی معذ اللہ حاجت نہیں ان کو خارج کر لیا. تو ان میں سے کچھ کا بیان کسی مجلسوں کے اندر ہوتا رہا ہے الحمدللہ بقدر ضرورت اخلاق کا بیان ہم نے شروع کیا تھا جو بیچ میں رہ گیا اخلاق حسن خلق جس کا اردو ترجمہ عام طور سے خوش اخلاقی سے کرتے ہیں لوگ لیکن خوش اخلاقی جب اردو میں بولتے ہیں تو اس کا مفہوم اس کا اس کا مراد اس سے بہت ہی تنگ دائرے میں بہت ہی محدود مطلب ہوتا ہے خوش اخلاقی کا دماغ میں یہ بات ہوتی ہے خوشخوڑا آدمی بڑا خوش اخلاق ہے تو خوش اخلاقی سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا مسکرا کر بات کر لی ذرا سا آ, کوئی ابب کے ساتھ تمیز کے ساتھ خلیقے کے ساتھ بات کر لی اور اس کو خوش اخلاقی لوگ سمجھتے ہیں لیکن یہ بھی خوش اخلاقی کا ایک حصہ ضرور ہے لیکن یہ, یہ دین میں جب یہ کہتے ہیں ہم جب اخلاق درست ہونے چاہیے تو تنہا اتنی بات کافی نہیں بلکہ اخلاق کی درستی کے لیے وہ بڑا وسیع مقوم رکھتا ہے اخلاق کی درستی قرآن اور حدیث کی روشنی اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن کریم میں اور حادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کی بڑی زبردست تعطیب فرمائی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احساس فرمایا کہ انما برعص العتما بکار اخلاق کہ میں بھیجا ہی اس کام کے لیے گیا ہوں دنیا میں تاکہ لوگوں کو اعلی درجے کے اخلاق ان کے اخلاق کی تکمیل کرو ان کے اخلاق کو درست بناؤ اس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا اپنی بحثت کا مقصد آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اخلاق کی درستی اور اس کی تکلیف اور مشہور آیت ہے جس میں نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم الم کو دنیا میں بھیجنے کے مقاصد بیان فرمائے تو فرمایا ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ یہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں اور تلقیہ کریں پاک صاف بنائیں انہیں پاپ صاف کس چیز کو بنائیں اخلاق کو بنائیں اخلاق ان کے درست ہو جائے اپنے آپ کے اندر کوئی گندگی کوئی آلودگی باقی نہ رہے اس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا جائے اتنی اہم چیز ہے جس کے لیے حضور آبدہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھی اور فضیلا اتنی بیان فرمائی حسن خلوق کی کہ ایک حدیث میں فرمایا ربیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ کو بے حوصل خلوق القاعل کہ اگر کسی انسان کے اخلاق درست ہوں اچھے ہوں اخلاق تو وہ اس سے اس شخص کا درجہ پا لیتا ہے جو ساری عمر روزہ رکھے اور ہر رات ساری رات عبادت کرے ساری رات عبادت میں مشغول رہتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے بتاؤ کتنی زبردست عبادت کر رہا ہے بچاؤ اس کا جو درجہ ہے انسان وہ حاصل کر سکتا ہے حسن خلق سے اپنے اخلاق کو درست کریے اتنی بڑی فضیلت نبی یا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے حسول کھلو اور ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بر کیا ہے بر کہ وہاں نیکی جسے اردو میں کہتے ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ بر کی تاکید آئی ہے کہ نیکی کرو تو پوچھا کہ بر نیکی کیا کی ہوتی کی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے البر حسن الخلق نیکی نام ہے اخلاق کی اچھائی اخلاق اچھا ہو تو مانا ہے کام ہو تو لے کی کا مقام حاصل ہوگا تو غیر اتنی فضیلتیں حدیث میں بیان فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حس نے اخلاق کی جس کا کچھ ٹھکانہ نہیں حدیث جمع کی جائے تو پوری کتاب بن جائے ایک حدیث میں فرمایا کہ اکمر الو منی ایمان اختنہم کہ سارے مومنوں میں سب سے زیادہ مکمل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے تو یہ ساری تاثیرات ساری ترجیحات قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں اخلاق کی درستی کی اخلاق کو بہتر بنانے لیکن جیسا میں نے ارض کیا کہ اس کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ آدمی کا خندہ پیشانی سے جن سے ملاقات کر لے مسکرا لے ملتے وقت صرف اتنی بات خوش اخلاقی کے لیے ضرور نہیں ہوتی بلکہ اگر کوئی آدمی اس لیے دوسروں سے ملتا ہے خوش اخلاقی کے ساتھ تاکہ اپنی قدر و منظر لوگوں کے دلوں میں بٹھا دے تو یہ خوش اخلاقی نہیں ہے یہ بد اخلاقی ہے اسلام میں اخلاق کا جو مخہوم ہے وہ بڑا ہماجی بڑا شامل بڑا عام مخہوم ہے اخلاق جمع, جمع ہے خلوق کی برخوب سمجھ لیجیے اخلاق جمع ہے خلوق کی اور خلوق سے مانا ہوتے ہیں یہ اندر کی ایک کیفیت ہوتی ہے دل کی اندر کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کے باطن میں انسان کے دل میں ایسی صفتیں پیدا ہو جائیں جو اللہ کو بطلو ہیں اور ایسی سفتوں سے دل خالی ہو جائے جو اللہ کو مقبوض ہے اللہ کو ناپسند یہ ہے فلوق اس میں چراچے یہ حوصلہ فلوک جو ہے یہ ہمارے ہاتھ پاؤں کا کام نہیں چہرے بسنے کا کام نہیں چہرہ بسرا اور ہاتھ پاؤں اس کو ظاہر ضرور کرتے ہیں لیکن کام یہ ہاتھ پاؤں کا اور چہرے بسنے کا نہیں ہے اس کا تعلق دل سے یہ دل کی درستی ہو دل کے اندر صحیح صفتیں پیدا ہو اور بری سفتوں سے انسان کا دل باپ اب یہ کیا کے ساتھ ملتے نہیں ہے مسکرا کے اور بغیر بڑے اچھی طریقے سے پیش آئے اندر دل کے اندر درد بھرا ہوا ہے کینا بھرا ہوا ہے حسد بھرا ہوا ہے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ آگے کیوں بڑھ گیا اس کے بعد دولت کیوں زیادہ آ گئی یہ کیوں ہم سے آگے نکل گیا اس قسم کے خیالات دل میں بھرے ہوئے ہیں اور زبان سے مجھے میٹھی باتیں کر رہا ہے اور ہنستے ہوئے مسکراتے مل رہا ہے تو کیا دنیا اس کو خوش اخلاقی کہے اسلام اس کو خوش اخلاقی نہیں کہے گا اس واقعے سے کہ دل کی حالت خراب ہے مل تو رہا ہے بغا دیکھنے کے اندر بڑے ادب سے طریقے سے مل رہا ہے طریقے سے مل رہا ہے ایٹیکیٹ کے مطابق مل رہا ہے دوسروں سے معاملہ کر رہا ہے لیکن دل میں تقدر بھرا ہوا میں بڑھاؤ یہ چھوٹا ہے اس کی تاخیر بھری ہوئی یہ خوش اخلاقی نہ ہوئی یہ بد اخلاقی اور بدتری مل تو رہا ہے اس طریقے سے بدائر آمار ایسے کر رہا ہے کہ جیسے خوش اخلاق انسان کیا کرتا ہے لیکن دل میں کام کپٹ ہے تو یہ ساری باتیں بدخلاق تو اخلاق اس وقت اچھے ہوں گے جب دل کے اندر سے بج نکلے چینا نکلے ہسک نکلے تکبر نکلے منافقت نکلے دکھاوا نکلے یہ چیزیں جب نکلیں گی تب انسان کے اخلاق درست ہوں گے اور اگر یہ چیزیں دل میں بھری ہوئی ہیں تو چاہے وہ کیسے ہی بغیر دیکھنے میں خوش اخلاق لگ رہا ہو اسلام کی نظر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں وہ خوش اخلاق نہیں یہ چیزیں نکالنی ضروری تو خوب اچھی سمجھ لیجئے کہ دین نے جو آ کام ہمیں آتا فرمائے ہیں وہ دو قسم سے ایک وہ ہے جن کا تعلق ہمارے ظاہری اعضا سے ہے وہ کام ہمارے ظاہری اعضا سے انجام پاتے ہیں نماز ہے یہ ظاہری اعضا سے انجام دیا جاتا ہے روزہ ہے زکاط ہے اج ہے یہ اعمال ہے جو ظاہری اعضا سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ ایسے امار کا حکم دیا جن کا تعلق ظاہری آزاد سے نہیں بلکہ دل کو درست کرنے سے ہے وہ کہلاتے ہیں آمارے باطنا اور انہیں کو اخلاق بھی کہتے ہیں وہ بھی اسی طرح فرض ہے جیسے نماز پڑھ رہے روزہ فر رہے ہیں اور حج بن رہے وہ بھی اسی طرح فرض وہ کیا ہیں مثلا وہ فرض ہے اخلاق کہ دل میں اللہ دلہ لالح کو کہ خوشنودی کا خیال ہو ہر کام کے اندر اس کو اخلاق کے اندر. یہ فرض ہے اس کی تحصیل فرض ہے اگر اخلاص میں تو ایسا ہی ہے جیسے آدمی بے نمازی ہو نماز کا ترک کرنا جتنا گناہ ہے اخلاص کو چھوڑنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے اسی طریقے سے یہ فرض ہے کہ انسان کے اندر توازوں کوازوں کو چھوڑنا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا کہ نماز اور روزے کو یہ ضروری ہے اسی طرح انسان کے اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر دوسروں کے لیے ایسار ہو دوسروں کے لیے ایسار کا مادہ یہ ضروری ہے یہ اخلاق اس کے اندر ہونے چاہیے تو بہت سے ایسے اخلاق ہیں جن کا تحصیل فرض ہے نماز روزے کی طرح اور بہت سے ایسے اخلاق ہیں جن, جن کو گناہ قرار دیا گیا ہے جیسے آمانے ظاہرہ کے اندر بہت سے گناہ ہیں رسوٹ لینا گناہ ہے سوٹ کھانا گنا ہے چوری کرنا گنا ہے ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے, ہے خنجیر کھانا گناہ ہے شراب پینا گنا ہے ایسا ہی اصد کرنا گناہ ہے تکبر کرنا گناہ ہے بوز رکھنا گناہ ہے جو گناہ شراب پینے کا ہے بوز رکھنے کا گناہ اس سے کم نہیں جو گناہ خنجیر کھانے کا ہے حسطف کرنے کا گناہ اس سے کم نہیں بلکہ اعمال باطنہ کی جو اخلاق کی اہمیت اس لحاظ سے بڑھ جاتی ہے کہ یہ اخلاق در حقیقت اعمال ظاہرہ کی بنیاد ہوتے ہیں اخلاق اگر خراب ہیں تو آمال ظاہرہ بھی خراب ہو جاتے ہیں فصل کرو اخلاص نہیں ہے دل میں دکھاوا ہے تو دکھاوے کے تحت جو نماز پڑھو دو وہ نماز بیکار وہ اس کی کوئی وقت نہیں اللہ کے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربی کریم سرمرمایا منگل جرائی فقط اثر کا جو سخت نماز پڑھے دکھانے کے لیے تو وہ ایسا جیسے اس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے بتائیے اللہ کے ساتھ شریک ہے کیوں اس لیے کہ نماز تو پڑھنی تھی اللہ کے لیے وہ اللہ کے بجائے کسی مخلوق کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے یہ ضیاء ہے اور یہ شرک کے قریب ہے صرف خوفی کا ایک کہتے ہیں سوفیا اکرام ریاض تو اب اگر اخلاص دل میں نہیں اخلاق کی یہ درستی نہیں ہوئی کہ اخلاص پیدا نہیں ہوا تو آنے ظاہرہ بھی بیکار ہو گئے اس کی بھی کوئی وقت نہ رہی لوگ صدقہ تو کر رہا ہے بہت اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو یہ دکھائے کہ میں بڑا سخی ہوں اور میں بڑا اللہ کے آپ وخذ کرنے والا تھا تو یہ چونکہ دل میں اخلاص نہیں تھا تو اس کی وجہ سے ظاہری عمل بھی بیکار ہو گیا بے وطرف ہو گیا اس کا کوئی فائدہ آپ کے حسنے لائق نہیں ہو اس لیے اعمال باطنہ کی درستی اعمال ظاہرات کی درستی کے لیے بھی موقف علیہ ہے ضروری ہے اس کے بغیر ہمارے ظاہرہ کی درستی تو یہ جو تصوف کہا کیا جاتا ہے تصور تصوف کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا اس تصور کا حاصل صرف یہ ہے کہ اخلاق کے باطنہ درست ہو جائے یہ ہے تصور فقہ بیٹھ کرتی ہے ہمارے ظاہرہ سے فکہ اٹھا کر دیکھو فقہ کی کوئی کتاب تو اس میں لکھا ہوگا کہ نماز کیسے پڑھو روزہ کیسے رکھو زکاب کیسے ادا کرو اور معاملات کیسے کرو یہ فقہ کی کتاب اس سے بیٹھ کرتی ہے اور تصور بحث کرتا ہے اخلاق کہ اخلاق کیسے درست ہو اخلاق اگر درست نہیں تو سب ہمارے ظاہر بھی خراب ہو جائیں گے اس لیے شریعت کے دو بازو ہیں یہ آمارے ظاہرہ آمال, آمال بازوا چپر اور تصور ان دو سے مل کر شریعت بنتی ہے اگر ایک حصہ بھی چھوٹ جائے تو گمراہی ڈرا کر سل جائے تو اب یہ جتنے صوفیاء کرام تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کام لیا وہ یہی کرنے آتے ہیں کہ اخلاق باطنہ کی درست کیونکہ حضور ابد صلی اللہ علیہ وسلم سے شفیح آوری کا ایک بنیادی مقصد تھا تن کیا امان اخلاق کو تاثیزہ بنانا تو یہ اضرات ان کے کے وارث ہوتے ہیں نبی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوتے ہیں تو یہ انسان کے اخلاق میں سے ان زندگیوں کو نکال گئی اور یہ اخلاق باطنہ جو ہے در حقیقت ان کی مثال بیماری کسی جیسے انسان کے جسم میں بیماری لگ جاتی ہے بخار ہو گیا کسی شخص کو کھانسی ہو گئی نزلہ ہو گیا بخار ہو گیا گمے کی تکلیف ہے شکر کی تکلیف ہے وغیرہ وغیرہ ہزاروں بیماریاں ہیں اسی طریقے سے یہ اخلاق کے باطنا کے اندر جو فساد آتا ہے یہ بھی بیماری ہے یہ روحانی بیماری اور اس روحانی بیماری کا علاج کرتے ہیں سوچیائے کرام جس طرح جسمانی بیماری کے لیے باقاعدہ ایک علم ہوتا ہے کہ آدمی طب کا علم حاصل کرے اور اس کے بعد کسی مالد کے ساتھ رہ کر کام کرے تو وہ اس کو مرکز پیدا ہو جاتا ہے وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ بیماری کیا ہے اور سب اس کی سوا سے یوز کرتا ہے اسی طرح یہ باطنی جو بیماریاں ہیں. حسد کی بیماری لگ گئی ہے ریا کی بیماری لگ گئی ہے بو کی بیماری لگ گئی ہے یہ ساری کی ساری بیماریاں ہیں ان کی پہچان جسمانی ڈاکٹر کو نہیں ہوتی اس کی پہچان ہوتی ہے اس اللہ کے بندے کو جس نے یہ روحانی علاج خود اپنا کرایا ہو کسی سے اور اس روحانی علاج کرنے کا فن اور علم حاصل کیا ہو کسی سے تو اس کو پتا لگتا ہے کہ اس شخص کے اندر تکبر کی بیماری ہے اس میں نہیں وہ پھر اس کا علاج بتاتا ہے کہ اس کی بیماری کا کیا علاج ہو م. یہ بتانے والا تو یہ جس کو کہتے ہیں ان د لوگ اس کو پیر کہہ لو سیف کہہ لو چاؤ کہہ لو مرشد کہہ لو یہ مختلف قسم کے نام ہیں لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ وہ روحانی علاج کرنے والا ہے یہ روح کو لگی ہوئی بیماریاں جو ہیں ان کو دور کرتا ہے اور ان کا علاج تجویز کرتا ہے کہ یہ دوا استعمال کرو یہ علاج کرو اسے اس یہ فائدہ ہو یہ ہے اصل حقیقت تیری مریدی اور روحانی علاج اصل میں یہ ہے آج کل پتہ نہیں لوگوں نے روحانی علاج نام رکھ لیا یہ عملیات کا اور تعویذ جنڈوں کا یہ بہت ووٹ لگے رہتے ہیں جگہ جگہ روحانی علاج کرنے والے تو وہ روحانی علاج پتہ نہیں جس لیے نام رکھ لیا اس تعویز جنڈوں کا املیات کرنے کا حقیقت میں روحانی علاج یہ کہ روح کو لگی ہوئی بیماریاں یہ کیسے دور ہو اور اس کا طریقہ کیا ہو یہ بتاتا ہے یہ روحانی علاج کرنے والا جس کو آپ اردو میں پیر کہہ لیجیے مرشد کہہ لیجیے شیب کہہ کر لیجیے کریے اور حضور ابدک سر ضوالم صلاح کے زمانے سے آج تک دین کے پہنچنے کا یہی طریقہ چلا رہا ہے کہ سرکار رضوالم صلاح نے اپنے صاحب کرام کا روحانی علاج کیا اور اس روحانی علاج کا اس طرح کیا اس طرح کیا کہ ایسے مکمل انسان بنا دیے کہ روئے زمین میں ان کی نزیریں نہ اس سے پہلے دیکھی تھی نہ ان کے بعد میں ایسے مکمل انسان وہ لوگ جن کے دلوں میں و عداوت کی آگ بھری ہوئی تھی مرغی کے بچے کے خاطر چالیس چالیس سال جنگ کرنے کو تیار تھے زمانے جاہلیت کے اندر ایک مرغی کا بچہ کسی کا وہ دوسرے کے کھیت میں گھس گیا کوئی کے کچھ پکے وقت کھا لیے اس تو دوسرے برابر کا جو آدمی تھا جس کے پتے کھائے تھے وہ مجھ سے میں آ کے لبک پڑا مالک کے ہوگا کہ تمہاری مرغی نے میرے پتے کھا لیے آپ اپنے تکرار ہوئی تکرار کے اندر ہاتھاپائی کے بتا گئی ہاتھاپائی کے بعد گندے اور لاٹیاں نکل آئی گھر والے نکل آئے اس نے اپنے قبیلے والوں کو پکار لیا اس نے اپنے قبیلے والوں کو پکار لیا لڑائی شروع ہو گئی چالیس سال مسلسل جس کو ہر مسوس کہتے ہیں بسوس کی جاتی مرغی کے بچے کے خاطر یہ عدالتیں لے کر چالیس سال بسر کی جا رہے ہے کہ باپ مرتا تھا تو بیٹے کو یہ وسیعت کر کے جایا کرتا تھا کہ بیٹا اور ہر کام کر لینا لیکن میں دشمنوں کو متمنٹ اور یہ جنگ مت مند جنگ جاری کرنا تو جن کے دنوں میں بہت جو عدالت کی یہ آگ سلگ رہی تھی ان کا تذکیہ فرمایا کبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے یہودی نے حضور عبدل صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل کوئی گستاخی کا گرما کہہ دیا علط علی اس کو چڑ دوڑے اور اس کو اٹھا کر پٹک دیا زمین پر اور اس کے سرے میں سوار ہوگا حضور عبد السلام شام کو دو چار کرتا जब उसे देखा आपको बस्ती चलता तो उठा के वहीं नीचे लेटे लेटे हजूर हजरत अली के मुबारक पर थूक दिया तो लोगों ने देखा कि जब हजरत अली के मुंह पर थूका छोड़ के अलग खड़े हो लोगों ने कहा कि यह क्या अब तो उसको और सुविधा चाहिए थी और माता था उसने ये गुस्तकार हरकत की आपसे चेहरे मुबारक पर थूक दिया تو فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اصل میں میں جو اس کے ساتھ کو مار رہا تھا اس کو گرایا تھا یہ میں نے اس لیے گرایا تھا کہ میرے سرکار نبی یہ کریم سر دار سلادم کی شام میں گزرتی تھی اس لیے سزا دے رہا تھا اب جو اس نے میرے منہ میں تھوک دیا اب اگر میں اس کو مارتا تو اپنی ذات کے لیے مارتا اور اپنی اس توہین کا بدلہ لینے کے لیے مارتا اپنی ذات کے لیے میں کسی سے بدلہ لینا نہیں چاہتا اس حاصل چھوڑ کر دو یہ اسی قوم جو سب ہے چالیس سال تک بگزر عدالت کی بتی میں سلگ رہی تھی اور جس کے چالیس سال تک بگزر عدالت کی آگ میں رہ کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے اسی قوم جو سب تھے یعنی ابھی تاری وز ان کا ایسا تنخیا فرمایا کہ دل میں ایک پیازو لگا دیا کہ کس جگہ ماروں کس جگہ نہ ماروں کہاں ہاتھ اٹھاؤ کہاں نہ اٹھاؤں اپنا معاملہ آ جائے تو چھوڑ کر الگ ہو یہ تجزیہ یہ ہے اخلاق جو درست فرمائے نویت نے ایک ایک صحابی اس کا فیکر ایک ایک صحابی اس کا نمونہ تو یہ اخلاق کی تربیت آپ نے صحابہ کرام کی فرمائی صحابہ کرام نے تابعین کی. تابعین سب تعبین کی اور سب تابعین نے لے لیت کر آج تک یہ سلسلہ اسی طرح چلا آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اس کا یہ ہے کہ آج کسی معالے سے رجوع کریں لیکن پہلے اس کو دل میں اہمیت تو پیدا ہو کہ بھئی میرے اخلاق یہ درستی بھی میرا کوئی کام ہے یہ بیماری جو مجھے گھن کی طرح کھا رہی ہے یہ کہیں مجھے تباہ اور برباد نہ کر دے جب یہ دل میں احساس اہمیت کا پیدا ہوتا ہے تو پھر کسی اللہ والے سے انسان رجوع کرتا ہے اور اپنی اس کی اصلاح کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ اخلاق درست ہو رہے ہیں تو امید ہے کہ بات کچھ کسی طرح میں واضح ہوئی ہوگی کہ یہ ہے تصوف کسی کا نام تصوف کہہ لو اس کو اخلاق کہہ لو اس کو احسان کہہ لو اس کو طریقت کہہ لو جو چاہو کہہ لو لیکن یہ دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے ایک اہم ترین لازمہ ہے جس کے بغیر حقیقت میں دین مکمل ہو نہیں سکتا تو جن اخلاق سے برے اخلاق سے انسان کو بچنا فرض ہے اور جن اچھے اخلاق کی تحصیل واجب ہے ان کا بیان ہم نے شروع کیا تھا رمضان سے پہلے تو اس میں تکبر اور توازوں کا بیان ہوا تھا شاید آپ کو یاد ہو کہ وہ بیان شروع ہوا تھا الحمد اس کی بقر ضرورت تفصیل ہوگی تو اب میں ایک ایک کر کے انہیں اخلاق کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ دوستوں میں ایک متا ہمارے سامنے تعارف تو آ جائے اس بات کا کہ کن اخلاق کو حاصل کرنا چاہیے کن سے بچنا چاہیے پھر کچھ اہمیت پیدا ہو تو حاصل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ اپنے آج مسے توفیقتہ فرما دیں اور اس کو برے اخلاق سے بچنے کی بھی توفیقہ تو ان میں سے آج بیان ہے جس کے لیے یہ سامنے میں نے آ گیا تھا ول والعناتی ورز یعنی ایک باطن کا ایک باطن کا ایک عمل ہے جس کی تحقیل جس کو حاصل کرنا طرز ہے ہر مسلمان کے دن میں اس کا نام ہے حلف اور حلم کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں بردباری گردواری زمانہ ہوتے ہیں کہ انسان بے موقع غصہ نہ کرے بردواری معنی یہ ہے کہ بے موقع غصہ نہ کرے یہ کم سے کم درجہ ہے جس کا حاصل کرنا فرض ہے اور اس کا اعلی درجہ یہ ہے کہ موقع پر بھی نہ کرے کہ جہاں غصے کا موقع ہو یعنی غصہ کرنے کا کرنا جائز ہو وہاں پر بھی نہ کرے تو یہ ہیلپ کا آلود الگ ہیلپ کا حاصل کرنا فرق اتنا کہ بے موقع غصہ نہ ہو اور اتنا حاصل کرنا بہتر کہ آدمی موقع پر بھی جہاں جائز ہو اس کے لیے وہاں پر بھی غصہ نہ کرے تو یہ حاصل کرنا مستحکم ہے اور اس کے مقابل اس کے مقابل فلم کے مقابل گردواری کے مقابل ہے غصہ بے موقع ہو تو حرام موقع پر ہو تو جائز ضرور ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی آدمی اجتناب کریں بہتر یہ ہے گستاب یہ ہے کہ آدمی اس سے بھی اجتناب کرے لیکن بارہ جائز ہے کہ اس کا استعمال کریں